وزو کے بعد میں رومال ہے غالباً رومال میم غائب کریں آپ نے روح سال کر دیا رومال سے آزا کو پوچھنا درست ہے یا نہیں اس کا جواب تو ہم اپنی پہلی نشست میں دے چکے لیکن بہرحال اگر آپ نئے آدمی ہیں تو آپ کو بتا دیتے وہ بھی دے دو جو ایک رہ گیا ہے تاکہ وہ بھی پورا ہو جائے اصل میں جب وضو کیا جائے تو وضو کرنے کے بعد جیسے آپ گھر میں ہیں صرف آزاد کو اتنا پوچھیں کہ پانی نیچے نہ گرے اور آزاد کی تری جو ہے وہ باقی ہے لیکن آپ مسجد میں اگر وضو کر رہے ہیں تو وضو کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آزا کو اس طرح صاف لیں داڑھی یا بال کو کے کوئی قطرہ مسجد میں نہ گرے مسجد میں اگر وضو کا پانی گرا تو یہ حرام ہے یہ مسجد کی بے ادبی کہ وضو کے قطرات جو ہیں وہ مسجد میں گرے اس سے بچنا چاہیے ہر آدمی تو اتنا پوچھ لے کہ جس سے اس کے قطرات جو ہیں وہ زمین پہ نہ گریں مسجد میں نہ گریں اور اس کی تری باقی رہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ وضو کا پانی جو ہے اس کو پوچھا نہ جائے صاف نہ کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد جو وضو کی تری آدمی کے بدن پہ رہ جاتی ہے یہ نیکی کے ترازو میں رکھی جائے گی یعنی نیکیوں کے ترازوں میں رکھی جائے گی اور ظاہر ہے کہ اس کا وزن ہوگا اس لیے کم سے کم پوچھے لیکن جب مسجد آئیں اس کے احترام کو ملوز رکھتے ہوئے اس طریقے سے کریں کہ مسجد کی بے ادبی نہ ہونے پائے بلکہ ہم نے دیکھا کہ مسجد لوگ کھڑے ہوئے پوری داڑھی جھاڑتے رہتے ہیں مسجد یہاں سے جھاڑ رہے ہیں ادھر سے جھاڑ رہے ہیں مسجد کی بے ادبی ہے اور مسجد کی بے ادبی جو ہے یہ بہت زیادہ گنا